اپنے سب یار کام کر رہے ہیں اپنے میں گرایا یہ کو ایک ہی دانست تھوڑا سا ہس کر کے تھوڑا سا بنائے اپنے سب یار کام کر رہے ہیں اپنے سب یار اور ہم ہیں نام کر رہے ہیں اپنے سب یار کام کر رہے ہیں اور ہم ہیں ہم کر رہے ہیں اور ہم ہیں تیغ بازی کا شوق اپنی جگہ بھائیوں عزیزوں کہہ رہے بھائی صاحب تیگ بازی کا شوق آپ تو قتل عام کر رہے ہیں تیغ بازی, آه بازی آه کا شوق اپنی جگہ آپ تو قتل عام کر رہے ہیں تیگ بازی بھائی صاحب تیگ بازی کا شوق اپنی جگہ آپ تو قتل عام کر رہے ہیں تیغ بازی کا شوق اپنی جگہ آپ تو قتل عام کر رہے ہیں دادو تحسین کا مصیبت جان سے مارڈر ہوا دادو تحسین کا خود کا جان نہیں تھا فون نہیں کرتا مجھے دادو تحسین کا سنی سنو تم نشاس ہو تو کراچی میں سنا ہوگا تحسین کا یہ شور ہے کیوں دادو تحسین دادو تحسین کا یہ شور ہے کیوں ہم تو خود سے کلام کر رہے ہیں دادو تحسین کا یہ شور ہے کیوں کا دادو تحسین کا یہ شور ہے کیوں دو تحسین کا یہ شور ہے کیوں ہم تو خود سے کلام کر رہے ہیں ہم تو ہم ہیں مصروف انتظام تو ہم ہیں مصروف انتظام مگر اتہ ہم ہیں مصروف انتظام مگر جانے کیا انتظام کر رہے ہیں ہم ہیں مصروف انتظام مگر ہوں سنی ہم ہیں مصروف انتظام ہم ہیں مصروف انتظام مگر جانے کیا انتظام کر رہے ہیں جانے کیا جانے کیا ہم ہیں مصروف انتظام مگر جانے کیا انتظام کر رہے ہیں ہے وہ بے کا حال بیٹھ کے ہم ہیں مصروف انتظام مگر جانے کیا انتظام کر رہے ہیں وہ بے کا حال بھائی یہ بھی ایک گروہ کی تقدیر ہے, سن لو ہے وہ بے کا حال کہ ہم ہر کسی کو سلام کر رہے ہیں <śles> وہ بے کا حال <śles> کہ ہم ہر کسی کو سلام کر رہے ہیں ہے وہ بے چارگی کا حال کہ ہم ہر کسی کو سلام کر رہے ہیں ہم تو آئے تھے بتانا بجے مصیب ہم تو آئے تھے عرض مطلب کو ہم تو آئے تھے عرض مطلب کو اور وہ احترام کر رہے ہیں آہ آہ آہ ہم تو آئے تھے عرض مطلب کو اور وہ احترام کر رہے ہیں اور وہ احترام کر رہے ہیں کیا سنیے ہم تو آئے تھے عرض مطلب کو اور وہ احترام کر رہے ہیں نہ اٹھے آہ کا دھواں بھی کہ وہ وہی صاحب نہ اٹھے آہ کا دھواں بھی کہ وہ کوئے دل میں خرام کر رہے ہیں نہ اٹھے آہ کا دھواں بھی کہ وہ شہر کوئے دل میں خرام کر رہے ہیں کنویں دل میں اس کے ہونٹوں پر رکھ کے ہونٹ اپنے اس کے ہونٹوں پہ رکھ کے ہونٹ اپنے بات ہی ہم تمام کر رہے ہیں کیا کہنے? کیا کہنے